جس مصنف نے تمہیں یہ حدیث بتائی ہے اس مصنف کی بات کیوں نہیں مانتے ہو حالانکہ میں پہلے جو کہہ چکا ہوں مسن رابی سکھا ہے جو بات سنت بات بتائے گا پیغمبر کریم کی وہ پیغمبر کریم کی بات مانیں گے اس کی بلا دلیل تیار نہیں ہے اور اس پر میں نے حوالہ آپ کی کتاب تحقیق الکلام سے دیا تھا کہ امام بہکی اگرچہ ایک محدث مشہور ہے مگر ان کا کوئی قول بلا دلیل معتبر نہیں ہے آپی کا فیصلہ مانتے رہیں ہم فیصلہ مانیں گے محمد اللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا میں نے جو بخاری شریف سے حدیث پیش کی شریف سے تو میں نے حدیث پیش کی قال میں <سؤال> گسا میں اپنے دوسرے میں یہی پیش کر رہا تھا بخاری شریف سے میں نے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب پڑھے گا غیر مقصوب علیہ مختبیوں تم نے آمیر کہنا ہے غیر مقصوب علیہ یہ سورت فاتحہ امام پڑے گا مختدی کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے میں اب سے پہلے شو سے پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے میں نے یہ پیش کیا مسلم شریف سے میں نے یہ پیش کیا اس کا جواب نہیں آیا میں نے مسلم شریف سے پیش کیا کہ پیغمبر کریم کا ارشاد ہے کہ تو اس کا یہ جواب نہیں دے سکے میں کتاب القرا دیکھی سے پیش کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر نے کہا کہ امام کے پیچھے تم نہ پڑھو لیکن اس کا جواب یہ اب تک نہیں دے سکے اور اس کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آمیر کے باب سے پیش کر رہا ہے مولانا باب تو بخاری کے ہیں اور بخاری کی اپنی بات ماننا ہو تو ان کی تقلید ہے آپ تقلید کرتے ہیں بخاری کے کرتے رہے ہمیں چاہیے پیغمبر کی حدیث وہ جس کے اندر بھی ہوگی ہم پیغمبر کی حدیث مانیں گے جس بات میں بھی آ جائے ہم نے بات ماننی ہے پیغمبر کی حدیث کی صحیح اور یہ کہہ رہے ہیں انصاف کا مانا یہ ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کی اجازت بھی ہوتی ہے یہ ہے میرے پاس بخاری شریف اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے لسان کا رہتا جناب ہرے نہ جبہ اللہ پاک نے فرمایا لا تو ہر ایک بھی لسان کا اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے ذرا اپنے ہونٹ کو لا بھی? نہیں لا تو لسان کا لتا جنا لینا جمع ہوا قرآن اگر فرماتے ہیں اس کا معنی کرتے ہیں لہوا انسان کا چپ رہے وہ چپ رہنا کون سا ہے لا تو ہر ایک اپنے ہونٹوں کو اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینا ہے اگر زبان کو حرکت بھی دی جائے تو انسات نہیں رہتا اور یہ ہے میرے پاس کتاب الکرفا ہے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اخبار <سؤال> <سؤال> <بن عمومت> <سؤال> اس میں جکرا مولانا اصول حدیث کے مطابق اگر ہمت ہے تو اس روایت پر تنقید کر کے دکھائیے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے کا ایک سو آٹھ اس کے اندر فات بیان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عالم کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر پہنچ چکے ہیں رکو کے اندر آ کے اندر شامل ہو گیا اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کی نماز ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا اگر رکوع کے اندر مل جانے سے نماز ہو جاتی ہے فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی محمد مولانا نے جنیاں روایتیں پیش کی تھی اور انصاف کا سفر موجود ہے خاموش رہو میں ایک اصول پیش کیا کہ دل میں پڑھنا انصاف دے خلاف نہیں اور میں جو ہوں پیش کیا جو مقلب اپنے بات کا میں اللہ کے نبی کا پیش کرنے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر امام کیا امام کے متعلق کیا کہ جب امام پڑے تھی ادو چپ کر دو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہاں کہ نبی رات رات کو سام پر مارا نے جب امام خطبہ دے رہے ہوے تھے کوئی آگے اس وقت دور کھاتا پڑے دور کھاتا پڑے ہوں خود دے رہے امام پڑھ سکتے ہو اے, اے مرفوع حدیث ہے مرفو حدیثی کی, اپنے پیش کرنے والا اپنے اپنا کی امام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی خود امام پڑھنے کا عبداللہ بن عباس موجود نے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عبد اللہ بنا جانے پیش کیتا ہے کیا جائے مقابلے میں اللہ کے نبی حیض پیش کیتی ہے کہ دل میں پڑھنا انسان کے خلاف نہیں اس واسطے کوئی ایک پیش کرو یا ایک اللہ کے نبی کو فرمان پیش کرو جس کا من یہ ہو کہ جب امام تلاش کر رہا ہو تم امام کے پیچھے سورہ نہ پڑھو قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا پیش کر دو اللہ کے نبی سلام کا کوئی پرماپ نہیں سوال تھی جماعت ہو رہی ہے مغرب آیا اللہ اکبر کہ نہ لیکن مولانا نا یہ جواب تیس دے سکتے جی اللہ اکبر کبے خلاف ہے جی اللہ اکبر نہ پڑے تو جماعت میں شامل ہو سکتا نماز بھی ہو سکتی چلو ہاں جی آپ میرے ہاتھ نسائی شریف نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی وسلم ہاں جی میں ساری حدیث پیش کی ہے کہ حد تو رضی اللہ نے فرمایا ان ان, زید دن ان حرام ابن حکیم اللہ کے محمود اب نے ربی کا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامو صبح دی سانو میں پیچھے نماز پڑھائی جدھر کی جاتی ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ ہو رہے نے نماز پڑھا رہی آپ نے فرمایا کرنا جس کی بات بھی بار بار کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے اور نبی بابی فرمانا نے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن وہ ملک قرآن پڑھنا میں رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو مگر قرآن کی पढ़ो पढ़ोाना पेश की थी। मैं जवाब दितेने जवाबों की गिरफ्त नहीं की मजबूत जवाब दोस्तों के दिल के अंदर पढ़ना इंसाफ के खिलाफ नहीं मैं मरसूसोंबत किया और फिर मैंने सवाल किया सबत करो इमाम के मगर अल्लाह پر جاب کرنا اور دوست ج کتابا ہوں اپنی کتابیں بھی چڑی دا نبی پاس جو گیتا ہے اور تب اتراض کرتے ہوتے میرے کو اپنے دوست کری لیا نہیں سکے وہ روایت پیش کی جو مانا ابھی زور لگا کے پڑھ رہے تھے کہ اور کچھ نہ پڑھے مگر فاتح ضرور پڑھے یہ حدیث کوئی نہیں پڑھی سے پہ نہیں پڑھ چکے اور اس وقت میں نے ان کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ یہ میزان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ناطے کے کہ حدیثو مؤللن حدیثو مؤللن یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے فتابہ ابن اس کی جلد ہے تو سو پچاس اس کے اندر لکھتے ہیں امام تیمیہ رحمت اللہ حل حدیث محل حدیث محدثین کے بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں مانجی. کا احمد با غیر ہیما ہی اور اس کے اندر سار موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں حدیث اور اس کے ساتھ مولانا بار بار وہ اس کی بات کر رہے تھے حالانکہ میں نے پرانے پاک سے لال کیا کہ اگر ہونٹوں کو حرکت دی جائے اگر ہونٹوں کو ذرا سا ہلایا بھی جائے زبان کو حرکت بھی دی جائے تو وہ انسان کے خلاف ہے اور میں اب تک جو آپ کے سامنے یہ ہے میرے پاس بخاری شریف سپ ہے اس کا نو سو سنتالیس نو سو سنتالیس اس کا سپ ہے نو سو سنتالیس حلیحمد اللہ حدیم کاری کرنے والا کرات کرتے کرتے آمین پر پہنچے کرات کرتے کرتے آمین پر پہنچے آمین پر پہنچے فا تو تم آمین کہہ یہاں بھی بخاری شریف کے اندر صاحب ایک تاریخ کا اور تب آمین سے جو پہلی صورت ہوتی ہے آمین سے جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستو اس میں ضد کی کوئی بات نہیں ہے بخاری سے میں نے بتایا مسلم سے میں نے بتایا دوسری حدیث کی کتابوں سے کہ اللہ کا پیارا پیغمبر نمبر صاف کہتا ہے کہ ذا امام پڑے مختبیو تم جو چوپ رہو اب تک مولانا اس کا جواب نہیں دے سکے لیکن اس کے باوجود کہہ سکتے کہتے ہیں جی قیامت آ سکتی ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا اس سے بڑھ کر اور ثابت کرنا کیا ہوا کرتا ہے جب صاف فیصلہ آ رہا ہے کہ امام پڑھے گا مختبی تمہیں پڑھنے کی اجازت رہو کوئی نہیں تم چوپ رہو اور یہ بار بار تقبیر سنا سنا کی بات میں نے حالانکہ پہلے پیش کر دی تھی فت القبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو چپ رہنے کا حکم ہے پیچھے پڑھ نہیں سکتا سنا بھی صاف ہم جو کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتا خدا کا فیصلہ ہے کہ تم چپ رہو اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہم مان نہیں سکتے اور تکبیر تکبیر کی بات یہ کر رہے ہیں حالانکہ قرآن کے اندر مخاطب وہ آدمی ہے جو آدمی نماز کے اندر شریک ہو چکا ہو اور جو آ کے تقبیر کہہ رہا ہے وہ ابھی تک نماز کے اندر شامل نہیں اور یہ جو حدیث ابھی نافے کی پیش کر رہے تھے یہ میرے پاس موجود ہے عبادہ اس کے اندر پڑھ جی رہا ہوں سامنے من وجوہن سفحید شیاسی سفحید شیاسی عبادہ امام ابنیا کا وجوہ ایک وجہ نہیں کئی وجوہ سے یہ حدیث بالکل ہے میں پیش کر رہا تھا حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں رکو کے اندر آ کے شامل ہوا ہے اب باتیں کہ رکو کے اندر جو آ کے شامل ہو رہا ہے تو اس نے وادیا تو نہیں پڑھی شریف سے دکھا دیں یا کوئی اور ایک حدیث کی صحیح صنعت سی کوئی حدیث ہو کہ پیارے کے نے حضرت ابو بکرا کو فرمایا ہو کہ تُو اٹھ کے یا تُو نے یہ کے فاتحہ نہیں پڑی تھی تیری نماز نہیں ہوئی تھی لیکن یہ دکھا سکتے نہیں کوئی نہیں, نہیں, نہیں اور میں یہ ابن ماجہ کی حدیث ابن ماجہ کی حدیث, کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الفات کے اندر جب باہر نکل کے نہیں آ سکتے تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز آپ پڑھانے لگے بعد میں پیارے کرم right. صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کر نماز کے اندر دوستوں میں صحیح شریف کی حدیث پیش کی تھی مولانا نے نافع بن محمود نافع بن محمود سے آدمی ہے اور میرے ہاتھ کے اندر الکاشف اس کے اندر لکھا بن محمود متعلق لکھا الفراد لکھا بن محمود نے کی بھی اندر و محمود کی سکا موجود ہے دوستو میں نے ایماندار پتری نے لیا اپنا فیصلہ لیا فرمایا دے تمام د تمام راوی سکھا نے مارا پورے قرآن پیش کی تھی۔ میں جب دران بھی ایتا قرآن بھی تو سبوت نہیں کر سکتے کہ نماز نہ چالنا پہ میں کیا کہ دسو امام پڑھ رہا مکت بھی مگروں آیا آیا اللہ اکبر کرے کہ نہ کرے ہوں کہہ رہے ہیں اخیر دے جا کے آنے کہ جی ابھی وہ جماعت بھی شامل نہیں ہوا میں نا شامل نہ ہوئی لیکن بائزہ تورے قرآن سے ہے نا قرآن کی آواز سے آ رہی ہے کہ نہیں محترم ہوش کرو سوچو اور لوگوں دکھے کے اندر نہ رکھو پھر یہاں نے ابھی پدرا کی حریش درج کی بخاری و کہ جی نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں ابھی بکرہ مگروں آئے ہیں ہے ثابت کرو یہ بخاری کہ اس نے تکبیر کی ہوا کی ہوتا ہوزد فرد ہے کتاب کتاب لکھی کہ جا بندہ نماز ایک دوا نماز ہو جاتی ہے میں پوچھنا آندے بابا جا دلیل پیش کرتا ہے دعوی کرتا دلیل کہ یہ سورا پڑی سابت نہیں وہ دکھاؤ کہ منع کہ نہیں پڑھی سورتیا نہیں پڑھی بخاری شریف تھی اس حدیث نہیں جی حدیث پیش کی رشتے دار پکڑا اس حدیشاؤ پھر اتوں تک پڑھنا امام دقی کہنا حق یہ میرے محترم یہ منع لکھا کہ امام در مقدی نہ پڑھے کہڑے نملہ مانا کہ پڑھو یہ کسی کا من نہیں یہ تسی اپنے کولت پیش کر رہے ہو اس واسطے نماز نہیں ہوں پیش کیا نبی نے فرمایا جب میں کرنا ہوا میرے مگر ہو پڑھو مگر قرآن کی ماں پڑھو اچھی میرے محترم دوست اس میں انصاف اللہ نے نبی کا فیصلہ سنا کے اور انہوں نے کہا کہ ابن حبان نے اس کو سکھا کہا حالانکہ ابن حبان کا جو قانون ہے سپا ایک ہے یہ میرے پاس میزان ال کا اس کے اندر موجود ہے لائیو بزکر ابن حبان لہو احبان جو آدمی معروف مجھول نہیں ہوتا اس کو بھی اپنے قانون اور ضابطے کے مطابق بھی اپنے قانون اور ضابطے کے مطابق وہ سکا کہہ دیتا ہے اس کے سکا کہنے سے کوئی حاوی سکا نہیں بنتا اور بات جو اضافے قرآن اس کے مطابق قرآن قرآن فستمیو میں کہہ رہا تھا جب میں نے ثابت کر دیا کہ فستمیو کا مخاطب کون ہے مک جب قرآن پڑ جا فستمیو کون تم مک تدیو تم چپ رہو اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی تک امام کے پیچھے آ کے مختی نہیں بنا جب تک وہ مقتدی نہیں بنا ہے وہ فص تبیو کا مخاطب نہیں ہے مخاطب اس وقت بنے گا جب تقبیر تحریمہ کہہ کے شامل ہو جائے گا اور تقبیر تحریمہ شرط ہے اور قانون یہ ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوتا ہے یہ نماز سے بالکل خارج ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ موضوع سے ہٹ چل بات کرتے ہیں یہ کہ کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتے یہ آپ کہتا آپ کا جواب نہیں ہے یہ تو نئی دلیل آپ وہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں دلیل نہیں دے رہا دلیل نہیں دے رہا جو میں میری ایک بات پر جنہوں نے اعتراض کیا میں پہلے بھی یہ جواب دے چکا ہوں اب پھر اسی جواب کو میں ڈرا رہا ہوں کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہوں پہلے رہا ہوں مخاتب کون ہے صرف مفت مخاطب ہے اور اس کے ساتھ جو حضرت ابو بکرار رضی اللہ تعالیٰ نا بخاری شریف کے اندر جب موجود ہے کہ وہ جب آئے تو پیغمبر کریم رکوع کے اندر تھے وہ بھی رکوع کے اندر شامل ہو گئے اب رکوع کے اندر چل چل کے ہے واضح بات ہے جب رکوع کے اندر وہ شامل ہو گئے تب انہوں نے تو نہیں پڑی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو نماز دورانے کا حکم نہیں دیا باقی ہاں قیام تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ جب تقدیر تحریمات ہے کہ وہ شامل ہوئے ہیں تو قیام تو ہو گیا کو منہ پر عمل تو ہو گیا قیام بالکل ہو گیا اور اس کے انہوں نے پڑھ لی کوئی بھی نہیں ہے اور باقی رات چل چل کے کیوں آئے ہیں جی فلاح کتاب میں لکھا ہوا ہے چلنا نہیں چاہیے تو بات صاف ہے آگے پیغمبر کریم نے فرما دیا لاتا آئس آئندہ ایسا نہ کرنا نماز کے اندر چلنے کی اجازت دیا نماز کے اندر چلنے کی اجازت کوئی نہیں ہے میں کے سامنے یہ پیش کر چکا ہوں قرآن کا فیصلہ ہے امام پڑے مختیو تم چپ رہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کئی حدیث میں پیش کر چکا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا امام پڑے گا تمہیں میں مختلف پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے بات کہہ رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حادیش بھی پیش کر چکا ہوں جس کے اندر صاف لفظ موجود ہے غیر مقصوب کا اور لفظ تالا امام غیر مقصوبے کہے گا اگر سب نے کہنا ہوتا تو کالا بائٹ نہ ہوتا گویا کہ اللہ کا پیارا پیغمبر صاحب ہمارا کر رہا ہے یہ سورہ صرف امام نے پڑھنی ہے مقتدی نے نہیں پڑھنی اور صاحب میں نے بیان کیا کہ اللہ کا پیارا پہ ہمارا احساس کر رہا تو امام پڑھے گا مقتدیو تم بالکل چپ رہو گے اور کس وقت چپ رہو گے بلر زالین والی سورت کے وقت اس وقت سے تم نے اس نے پڑھنا شروع کر دینا ہے تم نے بالکل چپ ہو جانا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے قرآن سے بھی میرے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے اخبار یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان امام کے پیچھے شامل ہو جائے اسے نماز کے اندر فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنے کی اجازت مائے نہیں مائے ہوا کرتی اور آپ کی تصویر اپنی طرف سے نہیں کی پیغمبر شاگردوں کی, تفسیر کی جو پیارے پیغمبر محمد اللہ صلی اللہ نے تمہارے سامنے بیان کیا تھا کہ نصائی شریف کے اندر پیارے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے اللہ کا پیارا پیغمبر گویا کہ تشریح کر رہا ہے کہ امام ہے اور قلیوں کا مخاطب ہے امام گا پڑھے گا نقطیوں تمہیں پڑھنے کی لیے زیادہ کوئی نہیں ہوگی اس کے برعکس بار بار پیش کیجیے جس کے کی اندر پیارے پیغمبر نے کہا ہو امام فاتحہ پڑھے تم بھی ضرور پڑھا کرو صحیح حدیث ہو اس کے بغیر فاتحہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ نہ اب تک پیش کر سکے کر سکے ہیں اور ان شاء اللہ اگر ان کو قیامت کو مرتی جائے مولانا عبد الرشید صاحب کے سامنے مولانا نے گل کہی ایک بھی کورے کا فائل نہیں ہوندا کورے کا فائل مزکور نہیں ہوندا فائل ہوندا ہے اے نہیں ہوندا نہ فائل ہوندا ہے مولانا نے گل کہی ایک بھی کورے کا فائل نہیں ہوندا کورے کا فائل مزکور نہیں ہوندا فائل ہوندا ہے اے نہیں ہوندا نہ فائل ہوندا ہے انہوں نے کہا یہ پائے تو بھی کاٹ لے تو کھڑا میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں جس کا ذکر کرنا یہاں معمری ہے ماشاءاللہ اللہ مناظرہ بڑا اچھے ماحول میں ہوا ہے اور جو کسی کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہی ہیں اس میں تو کوئی اقتبا کی بات نہیں مولانا مولانا صاحب نے اپنے دلائل اپنے رنگ میں پیش کیے काली साहब ने भी अपने दवाए पेश किए हैं दावा दोनों का ये था कि मैं भी सुनत पेश कर रहा हूं, वो भी सुनत पेश करते हैं हम इसमें निदा की कोई सूरत पैदा नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये कस्बे का शहर का मसला है कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो बाहर निकलते ही ये कहते हैं कि हमने आज वो को ऐसे कर लिया दूसरे कहते हैं कि हमने देवबंदियों को ऐसे कर लिया جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس ریکارڈ میں سب سن لیں گے اس وقت میں نہ فیصلہ میں کرنے کے حق میں ہوں نہ میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں کافی صاحب نہ اس حق میں ہیں اور نہ وہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور یہ دونوں کی صورت ایسی ہے کہ جو آپ کے سامنے بھی وہ ریکارڈ میں محدود ہو چکا ہے اور کیس کیسے پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے لوگ موجود ہوں گے آپ اس سے سن لیں جن کے پاس دلائل ہیں آپ ایمانداری سے ان دلائل کو سن لیں اور سننے کے بعد کم از کم ان دلائل پہ لب کہنا یہ آپ کا فرض ہے اور آپ پر یہ ضروری ہے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا اور صرف اتنی بات دوبارہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نوجوان اس قسم کی گستاخی باہر جا کر کرنے کی کوشش نہ کرے آپ ہمارے حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہو اگر ایسی بات کریں گے تو پھر قصبے میں ایک تماشا بن جائے گا جو تماشا دیکھنے والے آپ کے پاس کافی لوگ موجود ہیں اور آپ دعا کر لیں مولانا نے جو بات کہی ہے بہت اچھی ہے اس میں میں ایک آ کر کے وہ خود بہت تھوڑی جائے گی تو یہ بات اگر ٹیبو میں اور ایک فریق آخر تنظیم سمجھتا رہا کہ ہمارے دلال کبھی ہے دوسرا فریق آخر تنظیم سمجھتا رہا کہ ہمارے دلال کبھی ہے اس واضح سے کہتے یہ بات اگر یہ ساتھ نہ کہتے باقی ساری باتیں کہتے اتنا ہی کافی تھا بار کیب مناظرہ اچھے طریقے سے ختم ہو گیا ہے اور اس مناظرے میں بھی حمد اللہ تعالیٰ فریقین نے کافی تحمت تھا کچھ تھوڑی سی درمیان میں بات ہوتی رہی لیکن جس وقت بڑے روکتے رہے وہ yeah. مانا ہے کابولی ترقی ہوئی ہے درمیان میں لیکن وہ ترقی قابل برداشت ہے اور مجموعی طور پر باہر کے اب یہ آزرا جو ہے وہ اچھے انداز میں yeah. यहां बैठे हैं यहां बैठे हैं और ये बैठे हैं और ये बैठे हैं सब अल्लाह का नाम सुभान अल्लाह ये बता दे कितना बोलोगे बहुत चाल आ